اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اننا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اصابر من ذهب ويلبسون صيبا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نیامت حسنت مرتفقہ صدق اللہ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال بجا لاتے رہتے ہیں ہم نہیں ضائع کرتے ہیں اجر اس شخص کا جو اچھے کا اچھے اعمال بجا لاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں ان کو سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے اور ریشم کا لباس پہنایا جائے گا پتلا بھی اور موٹا بھی مطیحہ علائق یہ بیٹھے ہوں گے ان باغوں میں مسیویوں کے اوپر سوکھوں پر نعمت السواب بہت اچھا بدلہ ہے وہ مرتفقہ اور آرام گاہ بھی بہت اچھی ہے کل کے سبق کے آخر میں بات ہو رہی تھی کہ جہنمیوں کو اس طرح دیا جائے گا پانی جس سے ان کے چہرے جل جائیں گے اتنا وہ گرم اور اس میں کوئی زہر ہوگی بے سے شراب ساتھ مرتفق قرآن مجید کا ایک طرز ہے کہ جب بھی جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے تو ضرور ساتھ جنتیوں کا ذکر ہوتا ہے جب باغیوں کا ذکر ہے تو پھر ساتھ وفاداروں کا ذکر ہوتا ہے تو آج کے سبق میں جنتی لوگ نیک لوگوں کا ذکر ہے پہلی بات فرمائی اِنَّ آمَنُوا وعملوا اَََََََََََی عمنہ نظی عمن جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ بجا لاتے رہتے ہیں ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے ایمان جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے اور اعمال جو ہے وہ ظہری اسلامی حکم کو بجا لانے کا نام ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں کوئی اور حکم مانتے ہیں جو نظر آتا ہے اس کو اسلام کہتے ہیں اور جو نظر نہیں آتی چیز وہ دل کی کیفیت کا نام ہے وہ ایمان ہے ایمان کس درجے کا ہے کس کوالٹی کا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے اور اعمال میں اخلاص کتنا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے لیکن زہری جو اعمال ہیں اسلام کے یہ ضروری ہیں ایمان اور اعمال دونوں جو ہے نا لازم ملزوم ہیں قرآن مجید نے جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا ہے اس کو ساتھ عمالِ صالحہ کا ذکر ہے امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث جو بخاری شریف کا افتتاق کیا ہے جس حدیث سے وہ حدیث ہے ان عمل یعنی امال و یعنی اعمال کا دار نیت پر ہے تو مقصد یہ ہے کہ عمل صالح ضروری ہے عمل صالح ضروری ہے صرف ایمان لا کے بس آدمی کافی سمجھے کہ ایمان لائے ہیں تو اور کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں, نہیں. عمل ضروری ہے اور نجات اولی کے لیے نجات اولی کے لیے عمال صالحہ ضروری ہے نیکیوں کو بجا لانا گناہوں سے بچنا یہ عمال صالحہ ہے فرمائن مالا نظیر اجرا مرحسن عملہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ذرا برابر دی. اللہ عادل ہے وہ ذاتی نہیں کرتے جس کی ذرا سی بھی نیکی ہے وہ بھی فائدہ دے گی اور جس کا کوئی گناہ ہے اور وہ پابوں سے بغیر چلا گیا تو اس کے نا تو اس کو سزا ہوگی میں یامنہ ذرا ایک ذرہ سا چھوٹا سا کام بھی کیا ہے نیکی کا اس کو فائدہ ہوگا جنات ملانار ایسے نیک لوگوں کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں جنات ہیں تجریب انتحت ملانار جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں باغات وہی کامیاب ہوتا ہے جس کی سائڈوں میں ہیں نہریں جاری ہوں وہ آہستہ آہستہ باغ کو پانی ملتا رہتا ہے نر کی وجہ سے وہ علاقہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور ایک بوٹے سے دوسرے بوٹے کے درمیان میں پھر اس میں فصل ہوتی ہے آپ نے یہ منظر دیکھنا ہے اندرونی پنجاب میں جا کے دیکھا کہ وہ پانی جا رہا ہے ایک پودے سے دوسرے پودے کے درمیان میں کبھی گندم ہوتی ہے کبھی مکئی ہوتی ہے کبھی آلو ہوتے ہیں کبھی کیا ہوتا ہے اور پودے کو اپنی مناسب غذا ملتی رہتی ہے کہ اس کا بہ رہا ہوتا ہے جناتو آٹھ میں تجریب ان मुलाना مولانا کہ اس میں یہ نیر جاری ہیں اور ہمیشہ رہیں گی یہ نیریں سارے انسان کے اپنے हैं ثالق ہیں ذکر و ازکار ہیں صدقات و خیرات ہیں اس کے اچھے اخلاق ہیں یہ سب وہی جانتے ہیں یہ دنیا کا جو جو نیکی ہے یہ اس کا صورت مثالی ہے دنیا میں جو انسان نیکی کرتا ہے اس کی صورت مثالی جو ہے وہ کوئی نہر کی صورت میں ہے کوئی باغ کی صورت میں ہے کوئی حور کی صورت میں ہے کوئی اور صورت میں ہے یہ سب عمال سالح کیا ایک اچھی شکل ہے جو اللہ تعالیٰ جس جس کی جس قدر میں لیکی زیادہ ہوگی اس قدر اس کا مقام زیادہ ہے جنت میں جنتیوں کو سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے پتنی کیسے زیورات ہوں گے کیسے پہنائے جائیں گے کیسے اچھے لگیں گے لوگوں نے یہاں بھی لو کہ کڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں کیا تماشا بنایا ہوئے ہوتا ہے ایک انگوٹھی پہننا سنت پانچ پنج انگوٹھیاں دونوں ہاتھوں میں لگا کر رکھی ہوتی ہیں پتنی اس سے کیا سمجھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے ایک انگوٹھی مرد کے لیے چاندی کی وہ بھی پانچ ماشے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد صحابہ نے جو بنائی ہو وہ مہر کے لیے استعمال ہوئی ہے لیکن بہرحال کوئی بنانا چاہے تو ایک انگوٹھی اس کی اجازت ہے اور بہت زیادہ لوگ انگوٹھیاں پہنتے ہیں اور پتنی اس میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں ایسی کوئی چیز تلاش نہیں ہوتی ہے تلاش نیکیوں سے ہوتا ہے کوئی کرنا چاہے تو سب کچھ ملتا ہے اللہ کو راضی کرے سب کچھ ملے گا خزانے پہن پہن کے لوگ کوئی چیزیں تلاش کرنا چاہتے ہیں ایسی تھوڑا ہوتا ہے تلاش کرنا جیسا اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے بات تو حدیث میں بیان ہوئی ہے بات فرمایا جناب نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کی جو نیندیں ہیں ولا ولا خطر على قلب جنت کی نینتیں نہ آپ نے دیکھی ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کسی کان نے سنی نہیں ہے اور کوئی دل تصور تخیر کرنا چاہے نعمت ہوگی جنت کی نعمتوں کا جو پہلے کوئی دیکھا ہوا ہو تو اس کے مطابق آتا ہے جو چیز دیکھی نہ ہو تو وہ خیال کیسے ہے بس یہ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے جنت کی نعمتوں کا قرآن مجید نے مختلف مقامات پہ ذکر کیا جس میں سورہ واقعہ میں قالینوں کا का ذکر ہوا فروٹوں کا ذکر ہوا کیلوں کا ذکر ہوا کا ذکر ہوا بس ایک تھوڑی سی بات ذکر ہوئی اندازہ ہوا ہے لیکن جو صحیح معنی میں آخرت کی نعمتوں کا کیسی پہچان ہے وہ ناممکن ہے لہٰذا یہ بھی جنت کی محنت ہے کہ کیسے کنگن پہنائے جائیں گے وہ کیا ہوگا کس رنگ کے ہوں گے کس طرح ترتیب میں ڈھلے ہوئے ہوں گے مال مالا دنیا میں مرد کے لیے مسلمان مرد کے لیے دنیا میں سونے کا زیور پہننا جائز نہیں ہے ذرا سا بھی سونے کا زیور پہننا جائز نہیں لوگ شادیوں پر ایک دوسرے کو سونے کی انگوٹھی ہدیہ دیتے ہیں. مرد کو غلط بات ہے ہدیہ بھی وہ دینا چاہیے جو جائز ہو اور پھر وہ دل صاحب وہ سونے کی انگوٹھی لگا کے بھی بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے ساس نے دی یا فلانے نے دیے غلط بات ہے ناجائز ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخرت میں یہ جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا جس میں سونے کے ضرورت ہیں دنیا ڈھنڈورا لگاتی ہے اسلام کو جانتی نہیں ہے اسلام کے اوپر اعتراض کرتی ہیں اسلام کو جانتے نہیں ہیں اسلام نے جی حقوق نہیں برابر کیے عورت کا حقوق یوں ہونا چاہیے شانہ بشانہ چلنا چاہیے فنان ہونا چاہیے فضول باتیں کرتے ہیں غیر مسلم ہیں دشمن ہے اسلام کے اللہ اور اللہ, اللہ کے رسول کے دشمن ہے دیکھو مرد کے لیے ایک ناسواں سونا استعمال کرنا حرام قتل قرار دیا ہے اور عورت دو سو پانچ کلو سونا پہن لو, سونا پہن لو پہن کوئی منع نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے ایک کلو پہنے دو کلو پہنے چار کلو پہنے تو اسلام نے عورت کو ہاتھ زیادہ مرد کو حق زیادہ دیا ہے آپ بچے تو عورت کو ہی پیدا کرنے مردوں بھی پیدا کرو کونس میں وہاں پہ ترقی کرو تو برابری کرے مردوں کو بھی ایک بچہ عورت پیدا کرے دوسری جگہ کہو بھارتوں میں پیدا کریں برابری ہونی چاہیے اسلام نے عورت کو ایک منتا کی حیثیت دی ہے باریکہن چاہے تو وہ ہوگا موٹا پہننا چاہے تو وہ ہوگا دنیا میں ریشم لباس مرد کے لیے حرام قطعی نہیں قطعی پہن سکتا وہ کیڑا اللہ کا نظام ہے وہ کیڑا ٹوٹ کے پتے کھاتا ہے ایک کیڑا سورکڑا نکالتا ہے دوسرا کیڑا سفید نکالتا ہے تیسرا کیڑا ہے بات ہے دیکھو جہاں وہ ہے قدرت کے ہر سو نمونے وہی ایک طرح کا کیڑا ہے اور ٹوپ کے پتے میں کھاتا ہے پتا کھاتا جاتا ہے بھاگا بنتا جاتا ہے روح کی طرح دھاگا گول ہوتا جاتا ہے بنتا جاتا ہے بنتا جاتا ہے کوئی کیوڑا سرخ کوئی کیڑا سفید کوئی کیڑا کیسے کیسے کیسے وہ بناتا جا رہا ہے یہ ریشمی لباس ہے ریشمی لباس کی بہت خوبیاں ہیں بہت خوبیاں ہیں اللہ کا نظام ہے ایک کیڑے کا فضلہ ہے یہ ریشمی لباس ایک کیڑے کا فضلا ہے اور اتنا مہنگا کی لباس ہے جس کے پہننے سے خارش نہیں لگتی, نہیں لگتی. خارش لگی ہوئی ہے تو ٹھیک ہو جاتی ہے جی جس کے پہننے سے اوریجنل لباس ہو تلوار اثر نہیں کرتی کھسل جاتی ہے جس کے پہننے سے اگر کسی کو پسینے زیادہ آتا ہے پسینے کی بھی نہیں ظاہر ہوگی خوشبو بن کے اس رشمی لباس کی یہ خصوصیت ہے لیکن مرد کے لیے حرانے کتی ہے عورت جتنے مرد لباس پہنے کہتے ہیں جی عورت کو برابر جی عورت نے ہو اسلام نے اور سات سو روپے کی مرد آپ تولے سے زیادہ استعمال کی بات ساڑھے تین ماس से ज्यादा۔ мер ساری زندگی کماتا رہتا ہے ساڑھے تین سے زیادہ چاندی انگوٹھی میں استعمال نہیں کر سکتا اور کوئی کو نہیں ہے اچھا ہمارے مسلمان بھی پھر جو اسلام تو نہیں پڑھے باقی پڑھے لکھی ہیں جب اس طرح کے مثالے ہیں جی بدھ کو لہرت بڑی بچوں میں پتہ نہیں ہے نا مرد کیسے بتائے گا تو اپنا اپنا آپ کی عورتیں حیرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اونچی نہیں ہیں حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی علیہ وسلم بنایا دونوں کو بٹھایا حدیث موجود ہے فاطمہ بیٹی آپ کا یہ کام ہے آپ نے کھانا بنانا ہے گھر کی صفائی کرنی ہے علی کے کپڑے دھونے ہیں آپ نے جھاڑو دینا ہے اور پانی باہر سے بھر کے لانا ہوتا تھا اب تو کتنی آسان ہے دوستوں آپ نے پانی بھر کے لانا ہے علی بیٹھے آپ کے زمنا باہر کا کام ہے کمائی کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ آپ نے تقسیم بتایا دونوں کو نکام بڑھانے کے بعد تقسیم بتائی علی آپ کو یہ کام ہے آپ کے یہ کام ہے آپ نے روٹی بتانی ہے گھر کی صفائی کرنی ہے علی کے کپڑے دھونے ہیں یہ آپ کا کام ہے اور پسند وہ باہر سے پانی بھرنا تھا وہی بات ہے غزل خوبر میں جب ایک ایک مجاہد کو تین تین ہزار تین تین ہزار کم از کم بکیں دی گئی مجاہدین میرے وہ باغ بن گئے ہیں جسم پر آرد. تو مجھے کوئی خاتمہ دینا جائے سوال مناسب سوال ہے کوئی عرب کی بات نہیں اسلام کا وہ غیر مشکل ختم ہوا اب فراوانی ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے فاطمہ جب وہ بات چیت ختم ہوئی تو آرز کیا بیٹی اگر میں اس سے بہتر آپ کو کوئی چیز دے دوں تو کیا بات ہے بیٹی نے کہا مجھے بے شک آپ اس سے بہتر چیز مجھے دے دیں پھر سبحان اللہ الحمدللہ اکبر سبحان اللہ،, اللہ اکبر آپ پڑھ لیے کرو یہ خادم سے زیادہ اس پر ثواب آپ کو ملتا رہے گا خادم نہیں دیا بات یہ ہے دوستوں یہ عورت کے کام ہے لیکن یہی بات عورت کو مکان دو سراثت میں اس کا حق یہ عورت کو ملکہ بنا کے گھر کا ایک بات شہزادی لحاظ سے لباس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو وغیرہ کا لباس ہے صحیح نہیں ہے اس میں شک ہوتا ہے مرد کے لیے صحیح نہیں ہے لوگ کہتے ہیں جی فلانے نے بڑی کیا دو گھوڑا بوس کی گھوڑا کیا گھوڑا بوس کی یہ اس طرح کے چیز نہیں صحیح وہ اس میں شک ہے اس کیڑے کے لحاظ سے اس کیڑے اس یہ مر گیا تھا وہ جو اینٹیبایوٹک دوائی کھائی جاتی ہے نا تو سروس بیماری کو نہیں کرتی کچھ بھی کر دیتی ہے وہ ٹی چلا تھا انہوں نے وہ ختم کرایا تھا نا اگر تو ریشم کی بھی مر گیا تھا بعد میں کہا کہ انہوں نے فروخت کیا وغیرہ وغیرہ لیکن چن ہے بہت منگل اباس ہے آپ اپنی موترما موترما کے لیے آپ لباس نے لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپئے گا دیکھو شریعت نے عورت کو مکان دیا ہے اس کو آپ ادا نہیں کرتے تو ایک الگ بات ہے جن کو میں نے بتایا اس کے حالت اللہ جانتا ہے اللہ علیہ مشہور روایت کرتی ہوں کہ رضی اللہ, عنہ اللہ, عنہ اللہ عنہ جب سے دنیا بند کچھ فرشتوں کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ صرف اور صرف جنتوں کے لیے زیورات کے ڈیزائن بنا کر ڈھالتے جا رہے ہیں بناتے جا رہے ہیں ڈھالتے جا رہے ہیں بناتے جا رہے ہیں ڈھور لگاتے جا رہے ہیں جو کنگن بناتے ہیں پتلی گوٹھی بناتے ہیں وہ کیا بناتے ہیں وہ فرشتے بناتے جا رہے ہیں جب جنت ہوگا کا فیصلہ ہوگا جنتوں کو زیورات عطا کی جائیں گے جنتوں کو روشنی لباس بنائے گئے ویپاری بھی اور ووٹر بھی جیسے وہ چاہیں گے جیسے ان کی طبیعت ہوگی مدت کی نفیہ اعلیٰ بڑے آرام سے بیٹھے ہوں گے وہ آرام سے بیٹھے ہوں گے بیتھ بیتھ جیسے بیتھ بیتھ جیسے بیتھ بیتھ جس کو قرآن مجید یونس نے بتائیں کہ الحمد للہ جنتی اللہ کا شکر ادا کریں بندے کے ایمان والے بندے کی پہچان یہی ہے کہ اس کے سامنے ہر وقت اللہ کی نم کو اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے ایمان والے بندوں کی علامت یہ اس کو ہر وقت اللہ کی نعمتیں اس سامنے نگر آ رہی ہیں اور وہ اللہ کی نعمتوں نعمت کا شکر کرتا ہے اللہ اس پر اور نعمتیں اس کے اوپر مچھاور کرتا جاتا ہے فرمایا محمد ثواب کتنا سبج رہا ہے نیکیوں کا کتنا سبلا ہے اور نیکیوں جو ہے وہ کوئی مشکل قانونی ضرورت بھی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے جو پہلے ایک میں بات ہو چکی ہے کہ انسان کے دماغ کو تازہ خون چاہیے لیکن خون دن تازہ نہیں دے سکتا دماغ کو اس لیے دماغ نیچے دن نیچے ہے مشکل ہوتی ہے اللہ نے نظام کیسے بنایا ہر چند گھنٹوں کے بعد نماز کی اور سب سجدہ, سجدہ افضل عبادت ہے اللہ کے سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے انسان حدیث میں آتا ہے وہ سمجھے میں ہوتا ہے اور ہر چیز کو اس کے بعد نماز فرقتی سجدہ کرو سجدہ کرنے کی حالت میں دل اونچا ہوتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے اور خون کا تازہ نظام وہ دماغ کو صحیح پہنچتا ہے یہ تو دنیا فائدہ ہے دنیاوی فائدہ ہے اور ہر نظام میں اس طریقے سے ہے مسلمان آخر میں جب ہوتا ہے اتنا نورانی ہوتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے اتنا نورانی ہوتا ہے اور کافر جو اور دار دار دار. ہیں وہ لوگ آخری زمانے میں جاتے ہیں خودکشیاں کرتے ہیں تانگوں میں جاتے ہیں لوگ اپنے گھروں سے نکال کر ان کو ایک اکٹھا پلازہ بنایا ہے اس کے اندر دخل کرتے ہیں اور دونوں بابے ایسے واپس میں جوڑیاں مارتے رہتے ہیں وہ چونکے اسلام سے دور ہیں انہوں نے اللہ کے ڈر کے سجدے نہیں کیے آزار عیسہ کو آزار عئیسہ سارے اترے دوستوں ع صرف اور صرف سب کی حالت میں ملتا ہے جو اسلام کے اندر یہ نظام ہے دنیا کو کھڑا ہی ہے آخرت کے لحاظ سے بھی ہے اللہ سمجھ نصیب فرمائے اصل بات یہ ہے